صورت الحشر حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح سب ما فی السماوات و ما فلرد و العزیز الحکیم اللہ ہی کی تصویح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی غالب اور حکیم ہے اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے واقعہ یوں ہے کہ جب مسلمان مدینہ آئے تو مدینہ میں انصار کے قبائل بسا کرتے تھے اور یہودیوں کے قبیلے بھی بس رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف معاہدے کر لیے اور یہودیوں کو بھی آپ نے معاہدوں کے اندر پابند کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے دشمن کا وہ ساتھ نہیں دیں گے انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو نظیر بھی تھا بنو نذیر نے بار بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کی یہاں تک کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی بھی سازش کی اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی اور آپ ان کے علاقے سے فورن واپس آ گئے جب اس سازش کا آپ کو وہی کے ذریعے سے علم دیا گیا اس کے بعد آپ نے بنو نذیر کو دس دن کی مہلت دے دی تھی کہ تم دس دن میں یہاں سے چلے جاؤ یعنی جلا وطن کرنے کا ان کو حکم دے دیا گیا تھا وہ جانا چاہ رہے تھے لیکن جو منافق تھے خاص طور پہ عبداللہ بن عبئی اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم ہرگز مت نکلنا ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہم تمہاری مدد کریں گے تو عبداللہ بن اوبئی کی شہ پر بنو نذیر نے نکلنے سے انکار کر دیا اور سیج ڈال کر وہ بیٹھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے اس علاقے کو آپ نے گھیر لیا بنو نذیر منافقوں کا انتظار کرتے رہے کہ وہ ان کی مدد کو آئیں گے لیکن وہ نہ آئے بلا آخر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا چار ہجری میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا وہاں سے نکل کر وہ خیبر چلے گئے اور کچھ عرصے وہ خیبر میں رہے اور وہاں بھی وہ کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو عرب ہی سے نکال دیا گیا تو ایک ان کا نکلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ایک نکلنا حضرت عمر کے زمانے میں ہوا اور ایک ان کا جو حشر ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا اخرجل کفر کتاب وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا اس نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے فا یا اول ابسار بس آنکھیں رکھنے والوں عبرت حاصل کرو تو یہاں فرمایا کہ وہاں سے اللہ آیا جہاں سے گمان بھی ان کو نہ تھا یعنی ان کے مرائل ڈاؤن ہو گئے ہمت جواب دے جائے تو بڑے سے بڑے ہتھیار بھی دھرے رہ جاتے ہیں اور ہمت ان کی اس لیے جواب دی گئی کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم حق پر نہیں ہے اور یہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو کہ اللہ کے سچے بر حق رسول ہیں اگر انسان کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو تو اگر اس کے ہاتھ میں لکڑی بھی ہو ڈنڈا بھی ہو تب بھی وہ جنگ کر لیتا ہے اور اگر اندر بزدلی دلی ہے اپنے موقف کا یقین ہی نہیں اور یقین ہی ڈاماڈول ہے تو پھر بہترین ہتھیار بھی کیوں نہ اس کے سامنے ہو استعمال میں نہیں آ سکتے یہی ان کے ساتھ ہوا ولاء اللہ انقطب اللہ عذاب ولافلا اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوتنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے اب یہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے بنو نذیر کی بستیوں کا محاصرہ کیا تو جہاں مسلمانوں کا لشکر آیا اور جہاں ان کی بستیاں تھیں اس کے بیچ میں کھجور کے درختوں کے باغات تھے تو اپنی پیش قدمی کے لیے مسلمانوں کو کچھ کھجور کے درخت کاٹنے پڑے اس پر انہوں نے شور مچا دیا انہوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرنے والے لوگ ہیں اور دیکھو پھلدار درختوں کو یہ کاٹتے ہیں تو یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں کہ جو پھلدار درختوں کو کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں اور بہت انہوں نے اس کے اوپر ہنگامہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے یہ آیات نازل فرمائی ماقتا تم میں لینتن او ترخت تمہا قو ایمتن الصول ہا فبن اللہ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ ہی کے عزن سے تھا اور اللہ نے عزن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو رسوا کرے یعنی وار اسٹریٹجی کے طور پہ یہ کیا گیا غارت گری کے طور پہ تخریبی کارروائی کے طور پہ درختوں کو نہیں کاٹا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واضح حکم دیا کرتے تھے اپنے فوجیوں کو کہ کوئی خرابی نہیں کرنی بے گناہ لوگوں کو قتل نہیں کرنا عورتوں بچوں کو قتل نہیں کرنا اور نہ کھیتیاں جلانی ہیں اور نہ پھلدار درختوں کو کاٹنا ہے لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے جنگی ضرورت ہو تو یہ کام کیا جا سکتا ہے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کہاں قرآن میں یہ حکم آیا کہ تم درخت کاٹ سکتے ہو پورا قرآن پڑھنے کہیں آپ کو حکم نہیں ملے گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہدایات اپنے ساتھیوں کو دی تھیں اور جو نبی کا حکم ہوتا ہے دراصل وہ اللہ کی اجازت ہی سے ہوتا ہے تو یہاں پر جو بات کی گئی کہ جو حکم تم کو دیا اللہ نے اپنی اجازت سے دیا حالانکہ قرآن کے اندر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاد بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسے کہ قرآن کے احکامات کی اطاعت وما افا اللہ اللہ رسول ہی منہم فما اوجفلم من ولاکن اللہ اللہ یشا اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیم اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے وما آتا کمر رسول و فضو ہُو و نہا ہو ہو و ان اللہ شدید العاب جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو اللہ سخت سزا دینے والا ہے یہ ایک پالیسی میکنگ اسٹیٹمنٹ ہے اسلام کا اگر اس اصول میں کمی آئی تو بہت سے اختلافات اٹھ کھڑے ہوں گے مسلمان اس کو مضبوط اگر تھام لیں تو ان کے اختلافات حل ہوتے چلے جائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ اختلاف پیدا نہ ہو اختلاف ہو سکتا ہے پیدا ہوں لیکن وہ پھر بغیم بینہ ہم کا سبب نہیں بنیں گے تفرقے میں نہیں ڈالیں گے مسلمانوں کو اور اگر اس اصول کو چھوڑ دیا جو یہاں بیان فرمایا پھر مسلمان پھٹنا شروع ہو جائیں گے تفرقے میں پڑ جائیں گے الگ الگ جماعتیں ان کی بن جائیں گی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم یہ کپڑے اتار دو اور ان سلے کپڑے پہنو بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنو اور احرام بغیر سلے کپڑوں کا ہوتا ہے اس شخص نے کہا اس کے متعلق مجھے قرآن کی کوئی آیت آپ بتائیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں تمہیں آیت بتاتا ہوں اور یہی آیت انہوں نے کوٹ کی وما آتا کمر رسول وما نہا کمن ہو اب کوئی یہ کہے کہ یہ تو بنو نظیر کے معاملے میں یہ آیت آ رہی ہے اس کا رسول کی اطاعت سے یا حدیث کی حجیت سے کیا تعلق اور یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے کوئی کہہ سکتا ہے یہ نہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو اس وقت کوٹ ہوتی ہے کوئی چیز جب کہ وہ باقی قرآن کے مضمون سے ٹکرا رہی ہو مثال کے طور پہ کوئی یہ چیز کوٹ کرے والدین کے بارے میں کہ والدین کی بات مت ماننا ہاں اب یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گیا اس لیے کہ والدین کے تو اطاعت کا حکم دیا ہے قرآن نے ایک خاص صورت حال میں کہا کہ اگر تم کو شرک کا حکم دے تو والدین کی بات مت ماننا اب اگر کوئی یہ آیت قرآن کی کوٹ کرتا ہے کہ فلات و تو پھر ہم کہیں گے ہاں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے لیکن یہاں پر اس کو ہم اگر پورے قرآن کے مضمون کے ساتھ اس آیت کو رکھ کر دیکھیں تو پوری طرح سنکرونائزڈ ہے پوری طرح ہم آہنگ ہے اس لیے کہ چالیس سے زیادہ مقامات پر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو یہ چیز ہم بالکل کوٹ کر سکتے ہیں اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرنا ہم نہیں کہیں گے اب آگے وہی مال فیک کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ جو تمہارے پاس مال جمع ہوا وہ اور کس کے لیے ہے نیز وہ مال ان قریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور سے نکال باہر کیے گئے ہیں یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالحجرت میں مقیم تھے مراد ہے یہاں پر انصار یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کے کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ محتاج ہوں وہ یو کا شوہ نف سے ہی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں شوہ کی بات کی جا رہی ہے شوہ کیا ہے ایک ہرس کا جذبہ لالچ انسان کے دل میں ہو کہ بہت کچھ میرے پاس آ جائے ہرس کے ساتھ جب بخل جمع ہو جائے کہ آ جائے بہت کچھ میرے پاس اور جو آ گیا ہے وہ میرے ہاتھ سے نہ جائے کسی اور کو نہ ملے سیلفشنس جس کو ہم کہتے ہیں خود کا رویہ اس کا ذکر ہے کہ جو خود سے بچا لیا گیا جو بخل سے جو ہرس سے بچا لیا گیا وہ تو ہیں ہی وہ لوگ جو کے فلاح پانے والے ہیں اس شخص نے تو فلاح پا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہ سے بچو کیونکہ شوہی ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی آپ نے فرمایا ایمان اور شوح نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتیں بخل اور بدخلقی کہ بخیل بھی ہو کنجوز بھی ہو اور بد مزاج بھی ہو تو یہ دل کا کھلا ہونا اس میں نہ صرف مال آتا ہے کہ کسی کے پاس ہم دیکھیں کہ مال ہے تو ہم کو اس کی حرس نہ ہو اور بھی بہت چیزوں کے لیے یہ بات آتی ہے کہ انسان کا دل کھلا ہو یعنی کھلے دل کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکے اپنی نعمتوں کو کھلے دل سے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکے کھلے دل سے دوسروں کو قبول کر سکے ایکسیپٹ کر سکے آپ دیکھیں جس طرح مہاجر آئے تھے اتنی چھوٹی سی مدینہ کی بستی اتنے سارے مہاجر آگئے لیکن وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھی جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آ ہیں اب ہمارا کیا ہوگا ہماری تو اکانمی خراب ہو گئی اب جابس کہاں سے ملیں گی کچھ بھی نہ سوچا انہوں نے اور یہ بڑا غیر معمولی واقعہ تھا تاریخ کا ورنہ عام طور پہ جب بھی کسی ملک میں کہیں باہر سے مہاجر ہیں ان کے خلاف ریزنٹمنٹ ہوتی ہے ان کو پسند نہیں کیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا یہاں پر کام فرمایا کہ چونکہ آنے والے خلوص سے دل سے صرف اور صرف اللہ کے لیے آئے تھے دنیا بنانے کے لیے نہیں اور یہ انصار جو مدینے میں موجود تھے یہ بھی صرف اور صرف دین کا بھلا چاہتے تھے تو اس دین کی محبت نے اللہ کی محبت نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا آج بھی اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارے دل آپس میں جڑیں تو ہم کو اللہ کی محبت کے کامن فیکٹر پر جڑنا ہوگا اس لیے کہ جو نفرتوں پر اتحاد ہوتا ہے وہ پائدار نہیں ہوتا اور جو محبت پر اتحاد ہوتا ہے وہ پائدار ہوتا ہے والذین جاؤ من و اور وہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اغلوں کے بعد آئے ہیں یقولہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی اخوانزین صبا قونا ایمان ولا تجعل الفی قلوبنا نا للذین آمنوا ربنا رب نق رعف الرحیم وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے بہت اچھی دعا خاص طور پہ آج کے دور میں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور مسلمان ہی ایک دوسرے کی برائیوں کی ٹوہ میں ہیں ایک دوسرے کی کمزوریوں کی تلاش میں ہیں کہ کس گروپ کو دوسرے گروپ کے علماء کی کمزوریوں کا علم ہو جائے اور ان کو خوب خوب اچھالا جائے تاکہ اگلی جماعت جو ہے وہ لوگوں کی نظر سے گر جائے اور ہماری جماعت سب سے اہم ہو جائے اور سب لوگ ہماری ہی دکان پر آئیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور ہماری ہی شہرت ہو جائے تو جب دنیا پیش نظر ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان ایک دوسرے کی کمزوریاں اور برائیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں اور جب آخرت پیش نظر ہوتی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کی برائی ایسی لگتی ہے جیسے کہ ذات کی برائی جیسے کہ میری برائی ایسے انسان دوسرے مسلمان کی برائی کو ڈھانکنا چاہتا ہے جیسے وہ اپنی برائی کو کور کرتا ہے اور مسلمان بھائیوں کی خوبی اس کو یوں اچھی لگتی ہے جیسے کہ میری ہی تعریف ہو گئی ہے کوئی دین کا کام کر رہا ہو انسان اور اس کے پاس یہ بات ہے کہ فلاں بھی ہے جو دین کا کام کر رہا ہے اور بہت خوبی کے ساتھ کر رہا ہے دل انسان کا باغ باغ ہو جانا چاہیے کہ الحمد جہاں دین کی اس قدر مخالفت ہو رہی ہے اللہ کا کرم کہ اللہ نے اپنے دین کی حمایت کے لیے ایسے لوگ اٹھا دیے باہر کا دشمن کم ہے بتائیے جو ہم آپس ہی میں اب دشمن بن کر بیٹھ جائیں ہمیں تو متحد ہونا ہے نا باہر کے دشمن کے لیے میرا اور آپ کا یہ دل جب نہیں ملے گا تو ہم کیا دین کا کام کر سکیں گے بتائیے میں ہر وقت آپ کے ایپ ڈھونڈتی رہوں کہ اس میں یہ خرابی ہے اس کا یہ پرابلم ہے آپ صرف میرے ایپ دیکھتی رہیں ڈھیر ملیں گے آپ کو کتنے آپ کو ایب ملیں گے کتنی کمزوریاں نظر آئیں گی لیکن انسان درگزر کر جاتا ہے نا کہ انسان ہے انسان ہونے کے ناطے اور بجائے کہ ان کے عیبوں کو اچھالے چونکہ مخلص ہے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کی کمزوری تو دور فرما دے اللہ ان کو پکا کر دے اللہ ان کا ایب ان سے دور کر دے اگر ان سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو ان کے گناہوں ان کے ان کی کوتاہیوں کو اچھالنے کے بجائے یہ دعا کہ اللہ ان کے ایب ان سے دور کر دے یا ڈھانک دے یا معاف فرما دے تو یہ تو آپس کا معاملہ بھی ہونا چاہیے اور جو پچھلے لوگ گزر گئے ان کے کوئی کمزوریاں یا کوئی ان کی کمی کوتا ہی ہم تک پہنچی تو انسان بات نہ کرے ان کے بارے میں ڈسکشن کا موضوع نہ بنائے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئی اب اس کو بیٹھ کے ڈسکس کیے جانا کیوں ہوئیں کیا وجہ ہوئی یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا اس کا قصور اس کا قصور کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ تل کا امت ان وہ ایک امت تھی گزر گئی اللہ ماں قصبت مَا ولا کم ماں قسب ولا تو سلون ام ماں یا ملون جو انہوں نے کمایا ان کے لیے جو تم کما رہے ہو تمہارے لیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ کیا کر کے گئے ان کی خوبیاں تو ہم میں ہیں نہیں اللہ نے تو سٹیمپ لگا دیا مہر لگا دی ان کے اوپر کہ رضی اللہ عنہ و اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے میرے اور آپ کے عامال پر تو یہ سٹیمپ نہیں لگی ہوئى سيل اپروول نہیں ہے تو ان کی خوبیاں تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے. جو انسان ہونے کے ناطے جو تھوڑی بہت ان کی کمزوریاں تھیں اسی کو ہم لے کر بیٹھ جائیں ابراب اللہ ان کو کہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے کہو جو تم میں سے زیادہ برا ہے اس پر اللہ کی لانت یہی چیز آج کے علماء کے لیے بھی دیکھ لیجے ہم علماء کا اختلاف دیکھ رہے ہیں اپنے دور میں کوئی اس کو کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایک عالم اس کو کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کوئی بات نہیں یہ علما کا اپنا معاملہ ہے وہ خود نمٹ لیں گے مجھے اور آپ کو سائیڈ نہیں لینی اگر اس طرح ہم ایک کالم کی سائڈ لے کر اور پارٹیاں بنائیں گے تو بتائیے اختلاف نہیں ہوگا اسلام کے اندر علماء کیسے ہیں جیسے کسی بھی خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں علماء سمجھیے کہ اسلام کے بزرگ ہیں اگر ہمارے خاندان میں ہمارے باپ میں اور ہمارے چچا میں لڑائی ہو جائے والد اور چچا میں اختلاف ہو جائے ہم کس کو برا کہیں گے والد کو یا چچا کو کسی کو نہیں کہیں گے دونوں کو نہیں کہیں گے ہم چاہیں گے ان میں صلاح ہو جائے اور جس کا قصور ہے ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل کھول دے تو جو اپنے خاندان کے بزرگوں کے لیے جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے بالکل وہی رویہ آج ہمارا اپنے علماء کے لیے ہونا چاہیے علماء بھی انسان ہیں جیسے میں اور آپ انسان ہیں ان کے ساتھ بھی نفس لگا ہے جیسے میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بات غلط کر دی ہو لیکن ان کی خوبیاں بھی تو دیکھیے کہ کتنا کچھ وہ دین کا کام بھی تو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ان سے غلطی ہوئی ہو لیکن ڈھیروں کام بہت اچھا ان سے ہو گیا ہو بہت کچھ دن کی انہوں نے خدمت کی ہو تو یہ دعا آج کل بھی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو پہلے ایمان لائے ان کو بھی بخش دے اور ہمارے دل میں کسی اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھے اور یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے ایک واقعہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ ایک مرتبہ 3 دن مسلسل یہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے تھے کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے اور ہر بار وہ ایک آنے والے شخص انصار ہی میں سے ایک صاحب ہوتے یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمر بن بناس رضی اللہ عنہم کو جستجو پیدا ہوئی کہ آخر یہ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بار بار یہ بات فرما رہے ہیں چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے تین روز مسلسل ان کے ہاں جا کر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت کا حال دیکھیں مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز ان کو نظر نہ آئی انہوں نے خود ان سے پوچھ ہی لیا بھائی آپ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ عظیم بشارت سنی ہے انہوں نے کہا میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں البتہ ایک بات ہے جو شاید اس کی وجہ بنی ہو اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کپٹ نہیں رکھتا اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو اس سے حسد کرتا ہوں دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ میرا دل شیشے کی طرح صاف کر دے امیجن کریں جیسے کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی کسی کی بات بری لگ گئی اب اس کے خلاف دل میں برے برے خیالات آ رہے ہیں جیسے آپ کپڑا لے کر اور شیشہ نہیں صاف کرتی پھر آپ گلنٹ اسپرے کرتی ہیں اس کے اوپر پھر رگڑتی ہیں شیشے کو بالکل اپنے دل کو تصور میں لا کر اور سوچے کہ آپ اس کو رگڑ نہیں ہیں اس تکلیف کو اس برے خیال کو آپ مٹا رہی ہیں اپنے دل پر سے اور خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ میرا دل شیشے کی طرح چمکتا ہوا کر دے اس لیے کہ جب دل کے اندر خرابی آتی ہے تو انسان سب سے زیادہ تو اپنا نقصان کرتا ہے اور پھر اس کے رویے میں وہ احساسات چھلکتے ہیں کبھی وہ اتنا دل کھول کے اس شخص کے ساتھ مل نہیں سکتا کہ جس کے خلاف اس کے دل میں برے خیالات ہوں تعلقات بگڑتے ہیں اور جب مسلمان آپس میں پھٹیں گے تو کیا ہوگا آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کا حال ہر لیول پر ہمارے یہاں لڑائیاں ہیں خاندان کے لیول پر معاشرے کے لیول پر قوم کی سطح پر ملکوں کے درمیان سیکٹس کے درمیان اتنے ہمارے یہاں جھگڑے ہیں یہ کیوں اور یہ کیسے دور ہوں گے اسی طرح دور ہوں گے جب ہم اپنا دل وسیع کریں ایک تو شوہر سے بچیں اور دوسرے یہ کہ ہم غل سے بچیں یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر نفاق پیدا کر دیتی ہیں اور منافقوں کی جماعت کے ساتھ تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو شاید انسان سوچتا ہے کہ یہ وجہ تو نہیں کہ آج اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں فرما رہا کہ اکثریت جو ہے ہم میں سے مومن نہیں بلکہ شاید منافق ہو چکی ہے تو سب سے پہلے گھریلو معاملات کو سلجائیے آپ دل بڑا کیجئے اللہ کی خاطر حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے آپ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کے بیچ میں گھر دلوانے کی جنت کے بیچ میں جنت کی بات کی جا رہی ہے آج کوئی ہم سے کہے کہ تمہاری جو نن سے تمہاری ساس سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے تم چھوڑ دو اس کو ہم تمہیں سوئزرلینڈ میں گھر دلوا دیں گے سو گز کا گٹیا سا بالکل تو ہم جھگڑا چھوڑ دیں ہم کہیں اچھا ہمارا کیا حال ہوگا تو سوچیں نا اتنا بڑا وعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل کشادہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ دل بڑے کر دے دل وسیع ہوں تو بہت کچھ انسان در گزر کر جاتا ہے اور دل وسیع نہ ہو تو محلوں میں رہتے ہوئے زندگیاں تنگ ہوتی ہیں انسان کی تنگ دلی زندگی میں تنگی پیدا کرتی ہے اور کشادہ دلی زندگیوں کے اندر کشادگی پیدا کرتی ہے چاہے میز پر سوکھی روٹی ہی کیوں نہ رکھی ہو الم تر الادینہ نافک تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے وہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کی نافرمانی یہ فسادی لوگوں کا خاص طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے جس کے ہاتھ میں اتارٹی ہے اس کی بات نہیں ماننی اس کے خلاف کوئی کام کرنا ہے تو کوئی کام اجتماعی ہو نہیں سکتا فسادی فساد ہوگا اب ہوا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو نوٹس دے دیا کہ تم نکل جاؤ تو عبداللہ بن اوبئی اور مدینہ کے دوسرے منافق لیڈروں نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم دو ہزار آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے تم ہرگز مت نکلنا اور کہا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 مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں یہ آیت کس پر آج اپلائی ہو رہی ہے مجھے بتائیے ذرا سو فیصد ہم مسلمانوں پر نہیں ہیں اصول اللہ کا ایک ہی ہے لوگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں ایک زمانہ تھا جب کہ بنی اسرائیل اس اصول کی زد میں آئے ہوئے تھے آج مسلمان اس اصول کی زد میں آئے ہوئے ہیں اور وہ اصول کیا ہے کہ جو اللہ رسول کا وفادار نہیں تو کوئی اس کا وفادار نہیں جو کتاب کے حصے بخرے کرتا ہے منونا بے بادل کتاب و تکفرون بے بعد کچھ کتاب کو تم مانتے ہو کچھ کتاب کو تم نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا کتاب کے حصے بخرے کرو گے اللہ تمہاری جمیت کے حصے بخرے کر دے گا تم ٹکڑوں, ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے کتنی شدید آج ہماری آپس کی جنگ ہے ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں گھس کر حملے کر رہے ہیں ہم اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں. کس پر کب کفر کا فتوا لگائیں اور وجہ کیا ہے سمپل ریزن انہم قوم ان یاقلون ان کا حال یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں عقل آتی ہے انسان میں علم سے اور جب علم سے ناطا کٹ گیا مسلمانوں کا وہی سے ناطا کٹ گیا تو اب عقل کہاں سے آئے گی دنیا کے تمام معاملات بہترین طرح نبھانے کے باوجود کہا گیا بے عقل ہیں ہو سکتا ہے کہ ہائیسٹ ان کے کریئرز ہوں بیسٹ ان کے گھر ہوں سب کچھ بہت اچھا ہو لیکن عقل نہیں ہے ان کے اندر ان کو بے عقل کہا گیا عقل ہوتی تو لڑتے آپس میں کوئی اس طرح سے یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چک چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کمس علی شیتان ان کی مثال شیتان کی سی ہے کفر کر فلم اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے قالا انی بریف اللہ رب المین تو کہتا ہے میں تج سے بری ذمہ ہوں مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے جب برائی کا نتیجہ برا سامنے آ جاتا ہے اس وقت کوئی ساتھ نہیں دیتا ساری بھیڑ چھٹ جاتی ہے پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں اور ظالموں کی یہی سزا ہے یا ایو حلین اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو نفس ما قدمت لغ دن و تقل اََ اللہ خبیرم تعملون اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو کل کی تیاری فیوچر کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے فیوچر کیا ہے ایک تو ہم کہتے ہیں نا کل tomorrow. ایک ہم کل کہتے ہیں مستقبل مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی, اب کل کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہے نا بچوں کے لیے اس کا مطلب وہ نہیں کل کل سے مراد ہوتا ہے اگلے بیس سال یا پچیس سال یا تیس سال فیوچر کے ساتھ ہی حالات کی تبدیلی کا تصور بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ حالات وہ نہیں رہیں گے مستقبل میں جو کہ اس وقت ہیں تو بالکل اسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا بہت بڑا آج ہے پچاس سال ساٹھ سال سو سال تک کا یہ آج ہے اور قیامت کل کا دن ہے اور ایسا کل کا دن جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے جس کو یومن اقیم کہا گیا دنیا میں تو تاریخ بدل جاتی ہے لیکن جب قیامت آئے گی تو تاریخ کبھی نہیں بدلے گی گھڑیاں تھم جائیں گی ڈیٹ چینج نہیں ہوگی وہ ہمیشہ رہنے والا کل ہے تو اس کی تیاری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے دنیا میں انسان کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہو تو گزارا ہو ہی جاتا ہے دنیا تو گزر ہی جاتی ہے نا اور ایک تہائی زندگی تو سارے انسانوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے ایک تہائی تو ہم زندگی میں سوتے ہی رہتے ہیں چاہے کوئی جھونپڑی میں سوئے چاہے کوئی محل میں سوئے لیکن آنے والا کل اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے دنیا میں تو اللہ نے ہماری قسمت تقدیر لکھ دی ہے جو رسق لکھ دیا ہے وہ ہمیں پہنچ کر ہی رہے گا جیسے کسی شخص کا رسق ہے آپ دیکھیے وہ کوما میں بھی چلا جاتا ہے بعض دفعہ لیکن پھر بھی اس کا رسق اس کو ڈرپ کے ذریعے پہنچا ہی دیا جاتا ہے لیکن آخرت کی تیاری وہ ہمیں کرنی ہے خود وہ تقدیر میں نہیں یہ خود میرا اور آپ کے کرنے کا کام ہے اس کی طرف توجہ دلائی کہ تم کل کی فکر کرو ولا نص اللہ ف انصاہم انفسا اللہ کام الفاصون ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا یہی لوگ فاسق ہیں بھول گئے سے کیا مطلب بھولتا تو کوئی بھی نہیں اللہ کو مراد انہوں نے اللہ کو اگنور کر دیا نظر انداز کر دیا کسی بات کے لیے ان سے کہا جائے کہ دیکھو اللہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا تو ہم کیا کریں I don't care کہا جائے کہ دیکھو اللہ اس کام سے ناراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہوتا رہے کہ اللہ اس کام سے خوش ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہوتا رہے I don't care یہ جو I don't care ایٹیٹیوڈ ہے پرواہی کا انداز اس کو کہا گیا ہے دراصل اللہ کو بھلا دینا اگر اللہ کا مقام یہ جانتے ایسا رویہ ہو نہیں سکتا تھا یہی لوگ جو ہیں پناہ فرمان ہو جاتے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں نہ ان کا حال حلیہ ایک جیسا ہوتا ہے نہ ان کی سوچ کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے نہ ان کی مصروفیات مشغولیات ان کے شغل ان کی ہابیز ایک جیسی ہوتی ہیں نہ ان کی بات چیت گفتگو ایک جیسی ہوتی ہے کوئی چیز ان کی ایک جیسی دنیا میں نہیں ہوتی تو جب کام ایک جیسے نہیں ہے تو انجام ایک جیسا کیسے ہوگا انجام میں بڑا فرق ہوگا اور یہ انجام میں فرق قرآن کے ذریعے سے آیا عمل کے اندر بھی فرق قرآن کے ذریعے سے آیا اتنی زبردست چیز ہے قرآن لَوْ انزلنا القرآن على جبل اللہ من خشیت اللہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں آپ سوچیں کہ کیا دل ہوگا وہ کہ جو اللہ کا کلام سنیں اور اس کے اندر نرمی نہ آئے پتھروں سے بھی زیادہ سخت سورہ بقرہ میں جو ہم نے مضمون پڑھا کیا حال ہو گیا تمہارا اے بنی اسرائیل تمہارا دل سخت ہو گئے پتھروں سے بھی زیادہ سخت اگر پہاڑ پر یہ قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ دب جاتا اس کلام کی ذمہ داری کو محسوس کر کے لیکن انسانوں کے دل جب سخت ہونے پر آتے ہیں تو پورا پورا قرآن سننے کے باوجود دل کے اندر نرمی نہیں آتی قرآن تو انسان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے نا اپنے عمل کا بھی اور وہ ذمہ داری شہادت الناس کی جو ڈالی گئی ہے وہ بھی انسان محسوس کرتا ہے خبرانے والی ذمہ داریاں ہیں قرآن کی یقینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ختیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ ختیجہ اب تو سونے کے دن گئے اب کہاں انسان سو سکتا ہے ایک دفعہ قرآن کی ذمہ داری کو اگر محسوس کر لیا جائے لیکن وہ کب ہوگا جب ہاتھوں میں اٹھایا ہوگا جب ہوگا نہیں جب قرآن کو دل پر اٹھا لیا ہوگا تب یہ احساس وارد ہوگا کس کا کلام ہے اس کی شان بتائی جا رہی ہے و اللہ اللہ اللہ اللہ ع و شہاد وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس سراسر سلامتی امن دینے والا نگہبان سب پر غالب خود مختار بڑا ہی ہو کر رہنے والا سبحان اللہ عمّا پاک اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں سماواتی ورد العزیز الحکیم وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے اس کے لیے بہترین نام ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تذبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے قرآن کی عظمت آ نہیں سکتی دل میں جب تک اللہ کی عظمت موجود نہ ہو اور اللہ کی عظمت آ نہیں سکتی انسان کے دل میں جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنا ان ناموں کے ذریعے معرفت ہوتی ہے کبھی وقت آپ کو ملے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور کیجیے ایک ایک نام اس پر غور و فکر کیجیے اور یہ بہترین ذریعہ ہیں جس سے ایک انسان شرک سے بچ جاتا ہے اللہ کے ناموں پر غور و تدبر کرنا اللہ کی شان سامنے آتی ہے